میرے مولا نگاہ میں رکھنا Father uh -huh. ہم کو اپنی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 انتہائے رمضان مبارک تک آپ کی کال شامل کیا کرتے ہیں فقہی مسائل کا حل پیش کیا کرتے ہیں نعت کی فرمائش جو آپ کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے پورا کریں اس کے علاوہ ایک موضوع سخن رکھا جاتا ہے جس پر آپ کو بھی دعوت سخن دی جاتی ہے آپ بھی کلام کرتے ہیں سوالات اس حوالے سے اس ٹاپک کے حوالے سے اس موضوع کے حوالے سے کیا کرتے ہیں کل ہم نے بات کی تھی کالا جادو کے حوالے سے تعویز دم کے حوالے سے امریات کے حوالے سے آمرین کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یقیناً آج جس طرح سے کل کے پروگرام کا آپ کا فیڈ بیک آیا اور جس طرح آپ نے اسے پسند کیا اور اس سے استفادہ کیا وہاں ہمیں آج اطلاعات میری ای میلز کے ذریعے اور بہت سی آرا اور تجاویز آئیں آج جنات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے جن کون ہوتا ہے اور کیا ان کا کوئی وجود موجود ہے کیا نہیں ہے ان کے بارے میں کیا خیال کرنا چاہیے ان کی حیت کیا ہوتی ہے کیا تصورات جس طرح سے ہمارے قائم ہیں جنات کی شکلیں اسی طرح سی ہوتی ہیں ان کے جسم اسی طرح کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتی ہے قرآن میں باقاعدہ ایک سورا سورہ جن کے جن کے عنوان سے ایک سورا نازل ہوئی اور ہمیں اس حوالے سے کیا ایک تصور رکھنا چاہیے کیا جنات ہر جگہ پر موجود ہیں جہاں ہم موجود ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیا انہیں دیکھا جا سکتا ہے ہم, ش... ہم لوگ کوئی انسان اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا کیا جنات کے بارے میں جو یہ تصور ہے کہ جنات انسانوں پر آ جایا کرتے ہیں اور انہیں پریشان کیا کرتے ہیں کیا یہ تصور ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہمارے یہاں تو بہت سے انسان ماشاء اللہ سے ایسے ہیں جو جنات پر آ سکتے ہیں جنات انسانوں پر آیا کرتے ہیں یا نہیں آتے اس بات پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر جنات اس طرح سے انسانوں پر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو نکالا کیسے جا سکتا ہے ان سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے کیا جنات نیک ہوا کرتے ہیں یا سب بد ہیں ہم ایک جن کا تصور جو ہم آپس میں بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے جن کا تصور رکھتے ہیں جنات اسی حوالے سے موجود رہتے ہیں یا نہیں رہتے اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں ان سب حوالوں سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی بہت زیادہ ہاٹ ایشو ہے یہ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہم خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ خوف زدہ نہ ہو انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی اس حوالے سے عقیدہ رکھنا چاہیے ہم جان سکیں گے اور اپنی بہت سی کنفیوژنس کلیئر کر پائیں گے آج ہمارے درمیان جو شخصیات تشیف فرما ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل محبوب شخصیت جن کی گفتگو سے میں کہا کرتا ہوں جن کی گفتگو کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ فن عطا کیا کہ آپ کے الفاظ آپ کے جملے سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اصاف کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے لاہور سے ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل شناخہ میں نے بہت کم اپنی زندگی میں اتنے میٹھے شناخہ سنے ہیں جتنے میٹھے شناخوں سنے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت پرسوز انداز سے اور ایک معیاری کلام کا انتخاب کیا کرتے ہیں جناب سرور حسین نقشوندی صاحب السلام علیکم آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائرز پروگرام اک بخشی مفتی صاحب جن ہے کیا جن کے لغوی معنی کیا ہے اور جن کون ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ جن کا لغوی معنی تو ہوتا ہے سطر اور خفا سطر پوشیدہ شہ کو کہتے ہیں خفا معنی پوشیدہ ہونا تو چونکہ یہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اس لیے غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نام جن رکھا گیا ہے یہ پوشیدہ ہوتے ہیں اور یہ جنات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتے ایک مخلوق ہے جو مختلف قسم کے اجسام رکھتی ہے یہ مطلب رخ کی طرح لطیف جسم بھی رکھتے ہیں کثیف جسم بھی رکھتے ہیں یعنی باقاعدہ محسوس کیا جا سکتا ہے مصافحہ کریں تو ان کے ہاتھ کا لمس بھی محسوس ہو سکتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی روایت ہے کہ آپ طویل روایتیں جس کا ایک یہ ہے کہ میں نے جن کو گردن سے پکڑ کر زمین پر گرایا تو میں نے اس کے زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس فرمائی روایت میں ہے کہ اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس فرمائی اس کا مطلب ان کا احساس ہوتا ہے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ناری مخلوق ہے جن ہیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا جنات ہے کب سے ہے جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تقسیم صاحب جنات کا وجود کے حوالے سے قرآن حکیم میں سورہ ہجر میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے گاڑھے سے پیدا کیا اور اس سے قبل جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا یعنی جنات کا وجود انسانوں سے قبل ہے پھر اس آیت میں تو بتایا گیا کہ انسانوں سے قبل ہے مفسرین نے اس کی وضاحت کی تقریبا انسانوں سے دو ہزار سال قبل جنات کا وجود تھا اچھا انہوں نے فساد کیا زمین میں اچھا خاصا ان کی طرف بھی ہدایت بھیجی گئی تھی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کی ایک جماعت کو بھیجا جنہوں نے ان کو دریاؤں کی طرف دھکیل دیا اچھا اب کی کیا صرف دریاؤں میں ہے نہیں نہیں ان کا وجود تو خیر فقط دریاؤں میں نہیں ہے اس وقت ان کو دھکیل دیا تھا پھر ہمیں آادی سے مبارکہ سے پتہ چلتا ہے درختوں میں بیابانوں میں ویران مکانوں میں اسی طرح ناپاک جگہوں پر بھی ہوتے ہیں پاکیزہ جگہوں پر بھی ہوتے ہیں تو مختلف جگہ پر ان کا وجود پایا جاتا ہے صحیح نے کالر شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں خورم بات کر رہا ہوں مجھے سے جی خورم صاحب میں نے بات کرنی ہے کہ وہ حضرت موس علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جب انہوں نے کسی انسان کا دل توڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا تھا اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کالا اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السّلام تسیم بھائی جی بات کر رہا ہوں بھائی کون سا کہاں سے بات کر رہا ہوں عامر بات کر رہا ہوں سرگودہ سے جی عامر صاحب فرمائیے بھائی سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں مفتیحان صاحبان کو اور آپ کو جو کل آپ کے آنکھوں خدا نے جو خیر کا کام لیا ہے الحمدللہ للہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آئی کے جو بات تھی وہ بالکل درست کہ یہ کی رحمت کے درخنے کی گھڑی ہے بے سے بے کر سے اور آپ لوگوں کی زبان مبارک سے اور آپ لوگوں کی کاغذ سے جو خدا نے خالی انعام رکھتا ہے اس پر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں بڑی نواز آپ لوگوں کی وجہ سے اور اس کوشش کی وجہ سے خدا نے ہم سب پر بڑی خیر نواز کی سال یہ تو ایک کالر تھا جس کی کال مل گئی مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جن کی دلچسپی کو شکنی ہے بے شک ایسی بات ہے میں یہ دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے ہاتھ سے خدا خیر کا یہ کام آپ لوگوں سے تاخیات دیتا رہے اس طرح سے یہ اسلام کا فریضہ جو آپ لوگ انجام دے رہے ہیں خدا آپ ہی لوگوں کے ہاتھ ملے گی اور ٹی وی کی جو پوری ٹیم ہے اور آپ سب لوگوں کو اس پورے رمضان کی اس پوری کوشش کی اسلام کی خدمت کے اس کام کی سب کو بہت بہت مبارک ہو حامین بہت شکریہ کیا کہیے گا بھائی ایک سوال چھوٹا سا اتنا ہے کہ کچھ ایسا معاملہ یا ایسا سوال ہو جو ٹی وی پہ یہ طرح پروگرام میں میں نہ پیش کر سکوں تو کیا کوئی ای میل ایڈریس یا کوئی خط کا کوئی ایڈریس یا کوئی ایسا ٹیلی فون نمبر جو مختلف یا آپ سے کسی طرح سے کانٹیکٹ ہو سکے میں آپ کو بتاؤں گزارش کر سکتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ خط بھیج سکتے ہیں یہاں پر ڈی ون ٹوینٹی سائٹ کراچی ڈی ایک سو بیس سائٹ کراچی پر آپ کیو ٹی وی یا اے آر وائی کے حوالے سے اور کیو ٹی وی کا نام لکھ کر اور ڈائریکٹر خلیل وارسی کے نام پر خط لکھ دیجئے اور جس کے نام بھی آپ جس سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں جو سوال اپنی رائے کا اظہار اپنی تجویز کے حوالے سے کوئی تعریف کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں کچھ پروگرام کی بہتری کے حوالے سے چاہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شامدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم سابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وجہ میں کامران نمبر بات کروں سلامت پورے سے کامران صاحب ہاں جی جی کیا کہیں گا کامران صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو جناد ہیں جی کامر بات کر رہا جی جی اناج جو یہ ہے یہ بیسکل ہے کیا اور یہ بچوں میں بھی آ جاتی ہے کہ نہیں اچھا بالکل ان آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور اسی کی کھوج لگا رہے ہیں کہ ایسے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے مفتی صاحب جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ کہ جیسے نار سمون سے اللہ تعالیٰ نے شاع فرمایا پیدا کیا تو یہ بالکل جسے ہمارے بارے میں فرمایا کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں مٹی سے پیدا کیا تو ہماری اصل مٹی ہے نہ یہ کہ ہمارے جسم میں کوئی مٹی ہے اسی طرح شیاتین کو آگ سے ضرور پیدا کیا لیکن یہ اصل ان کی آگ ہے اچھا ایسا نہیں کہ ہر شیطان اگر وہ قریب آئے گا تو وہ جلا دے گا یا گرم ہوتا ہو ایسا نہیں حضرت حضرت حضرت ہوگا جیسے ابھی حدیث میں نرسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جن کا گلا دبایا تو اس کے لوہا کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی صحیح اگر آگ ہوتا تو پھر ٹھنڈک کیسے صحیح اور دوسرا یہ کہ آپ نے کیا پوچھا تھا ہاں دیکھ... یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا یہ صرف نبیوں کا خاصہ ہے اچھا اللہ تبارک بادہ تو دیکھ ہی سکتا ہے نبی صرف ان کو اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں باقی عوام الناس جو ہے ہم جو عام لوگ جو ہیں ان کو ان کی بدلی ہوئی شکلوں میں دیکھ سکتے ہیں اچھا کیونکہ یہ کبھی کتے کی شکل میں ہوتے ہیں بچھو کی شکل میں سانپ کی شکل میں ہیں اچھا ابھی یہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں تو اس صورت میں تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کی اصل اگر شکل ہو تو یہ خود قرآن میں قرآن عظیم آیات کا مفہوم میں اگر لطر نشاد فرمایا کہ یہ شاعری اور ان کا قبیلہ تمہیں اس مقام سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم ان کو اس اصل شکل میں ملاحظہ نہیں کسی بھی جانور کی شکل میں آ سکتا ہے ہر جانور بلی جیسے یہ یہ لکھا ہے علما نے کہ یہ مختلف قسم کی شکلوں میں آ سکتے ہیں اچھا بلی وغیرہ کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں اور ان کو مطلب اس قسم کی بلی کوئی بلی کے خاص مشہور بھی ہے نا کہ بلی جی ہاں کتے کی شکل میں زیادہ کالے کتے کی شکل میں بہت آتے ہیں اچھا اور اس قسم کا کو کوئی شخص کوئی بلی مطلب مسلسل کو گورہی اور آپ ڈرائیں اور بھاگے نہیں تو یہ عموماً علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جن وغیرہ ہے ڈرے بھی نہیں مطلب گھر والے اس بات سے لیکن اس کو پھر تکلیف نہ پہنچا ہے کوئی سے بگائے گا بھی نہیں نا جی جی نہ کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام مسان بات کر رہی ہوں جی کیسی آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ رب ربی آپ کی طبیعت کو اس دنوں سے ناسازہ آپ اپنا خیال کیجئے جی ہاں بتاؤ پورا رمضان گزارنا ہے ہمارے ساتھ جی ہاں ان شاء اللہ مفتی احتیاط اب اس سے السلام علیکم میں محترمہ اس سے زیادہ اب احتیاط کیا کروں میں چار سال سے کوئی تلی ہوئی چیز نہیں کھاتا پکوڑے سموسے کچھ نہیں کھاتا ٹھنڈا پانی بہت کم پیتا ہوں نمازی سے آپ کی کیا آپ ہمارے لیے اتنی قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی کیا کہیے جی مجھ مجھے سب سے پہلے تو مفتی اکمل صاحب سے یہ سوال کرنا ہے مجھے تو ان کا اندازے بیاں اتنا اچھا لگتا ہے کہ بات آپ کے دل تک پہنچ جاتی ہے جب آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائے تو ایسے لگتا ہے دل کو ایک تشفیف ہی ہو جاتی ہے یقینا مجھے مفتی اکمل صاحب سے ایک سوال تو یہ کرنا تھا کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا مطلب پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دنوں ان کے شر سے محفول رکھے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت کیا ہے کیونکہ کبھی ہوا نہیں بیٹھنے کا اعتفاق پہلی دفعہ ہے کوشش دیکھیے گا نہ کامیاب کرے انشاءاللہ. دوسرا کتنے دنوں تک کا اعتکاف ہم کر سکتے ہیں اور یہ سوالوں کے جواب تو سیم ہے مجھے جلدی چاہیے کیونکہ مجھے مسجد جانا ہے آئس کریمیں کے ختم پینا ابھی تھوڑی دیر میں اور تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ میں نے ترابی پہلی دفعہ میں مسجد پڑھنا شروع کی ہے اور ابھی کچھ عورتیں جو کھڑی ہوتی ہیں وہ اپنے پاؤں کو کھیلا کے اور وہ کہتی ہیں کہ جی پیر سے پیر ملا کے کھڑے جبکہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سمنٹ کے نماز ادا کرے صحیح آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم بات کر رہا ہوں حضور ٹاطا گنج کے دربار کے پاس کیا بات ہے آپ کی تسلیم بھائی بات صرف ہے کہ بہت سال ہو گئے آپ سے بات کے لیے بہت یقین کرے دل اتنا خوش ہو ہے اتنا مسرت بھرا یعنی کہ اس ٹائم میں کو بتا نہیں سکتا ہمارے لیے بھی خوشی ہے دیکھ کے یقین کریں کہ دل हो जाता ہو جاتا ہے اور مفتی محمد اکمل صاحب بڑی دل محمد میری تو دلی خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں اور کچھ تھوڑا سا فیض حاصل کروں ان سے ہلو صحیح بالکل آپ کی محبت ہے بھائی سوال میرا اتنا ہے हुँ. کہ جمنات کے حوالے سے हुँ. ہماری رگوں میں اللہ تعالی نے جہاں بہت سے یعنی کہ جسم کے اندر پارٹس بنائے ہیں جس طرح گردے دل پھیپڑے اور خون وغیرہ گردش کرتا ہماری رگوں میں اور اس طرح یہ سارے معاملات ہیں हुँ. جمنات کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا हुँ. کہ جمنات میں ایسا کیا نظام ہوگا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جناز ہیں وہ اپنی شکل میں ظاہر نہیں ہوتے مطلب کسی بھی جانور کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے بالکل جاتے ہوئے میں تقریباً سوی مطلب سونے کی کمرے میں آئی تو میں ابھی لیٹی ہی تھی تو مجھے ایک عجیب سی چیز نے جیسے میرے ہسبینڈ کی جیسے پاؤں کی طرح مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے مجھے آ, ہلکی سی ٹھوکر ماری جیسے میں نے آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھا हुँ. تو وہ چیز پوری بالوں کے ساتھ لپتی ہوئی تھی अच्छा. تو میں نے فوراً آئی فل کرسی کا وج شروع کیا हुँ. لیکن وہ باقاعدہ مجھے نیچے گھیرا دیتی میں اٹھنے کی کوشش کرتی تھی हुँ. اور وہ پھر نیچے پھینک دیتی تھی آ, آ, جو میں نے وہ چیز دیکھیے پورے سر سے آ, پاؤں تک صرف بال ہی بال تھے اور مجھے آ, کئی مطلب اور بھی ایسی چیزوں کا مطلب وقت موقط نظر آتی ہوں پھر ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب تھے تو وہ مجھے نہیں جانتے تھے اور نہ میم کو جانتی تھی تو انہوں نے کسی مطلب میرا دیور وہاں گیا تو انہوں نے بولا کہ اپنی بھابھی کو بولو کہ مجھے وہاں سے کینیڈا سے فون کرے جب میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ تمہارا تو ایک جسم ہے لیکن اس کے اندر چھے رہ رہی ہیں اچھا تو ہاں جی تو انہوں نے مجھے بہت ڈرا دیا اصل میں میں شروع سے ہی مطلب قرآن پاک اور نماز وغیرہ الحمد للہ کرتی تھی لیکن اس نے مجھے اتنا ڈرا دیا کہ اس نے مجھے تمام چیزیں چھڑوا دی اچھا بولا کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں اچھا آیا مجھے یہ بتائیے کہ ان باتوں میں کہاں تک صداقت ہے اور اگر ہے تو ابھی بھی بہت ایسی چیزیں ہیں جیسے چلتا ہوا کوئی سایہ میرے آگے سے گزر جاتا ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ کوئی گزر گیا لیکن میں نے الحمد اللہ کا احسان ہے کہ میرے اللہ پہ بہت یقین ہے الحمد للہ لیکن پھر بھی ظاہر انسانوں میں مجھے باجبہ خوف بھی ہو جاتا ہے لیکن جب سے انصاحب نے اور ان صاحب کو یہ بھی پتا تھا हुँ. کہ میں کیا بات کل جیسے آپ پروگرام تھا موقع اس کے بارے میں عالمین کے بارے میں تو جو یہ جو عمل کرتے ہیں وہ آیا ان کو ایسا کیا احساس تھا کہ انہوں نے مجھے پوری میری حالانکہ نہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا جی ہاں وہ ہا صورت بتا دی بالکل میں آپ کو بتاتے ہیں بالکل بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ایسا کیوں ہے مطلب وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں جی ہاں وہ بالکل سورہ رات کی آیت میں یہ بات تو موجود ہے نا ان نہ ہوں یا راہ کم ہوا و قبیل ہو میر وہ تمہیں دیکھتے ہیں وہ اور اس کی پوری ضروریت اس جگہ سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہو صحیح. یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ انہوں نے جن کے سب سے بڑے سب سے پہلے جن نے हुँ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ ہمیں یہ قوت عطا فرما کہ ہم دیکھ سکے لوگوں کو اور لوگ ہمیں نہ دیکھ سکے हुँ. چند درخواستیں پیش کی تھی جس میں ایک یہ بھی تھی हुँ. تو ان کی یہ درخواست قبول ہوئی اور وہ نہیں ان کو نہیں دیکھا جا سکتا جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا لفظ جن کا معنی ہی پوشید کی ہے کسی چیز کا چھپنا ہے جی لون نون اور اس مادہ سے آپ دیکھیں گے جتنے بھی لفظ ہیں کہیں نہ کہیں یہ معنی آپ کو ملے گا से से ہم کہتے ہیں جنت جنت پوشیدہ ہے ہم کہتے ہیں جنان قلب کو کہتے ہیں وہ بھی پوشیدہ ہے اسی طرح, طرح ہم کہتے ہیں مجنون صحیح تو مجنون وہ جو, جو اپنا توازن ذہنی کھو چکا ہو پوشیدہ ہوتا ہے صحیح صحیح ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسیم انکل میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں کہاں سے سر سرگودا سے جی فرمائیے اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ کیو ٹی وی جو پہلے ایک ہار تھا اب تو ایک باغ بن چکا ہے جس نے ہم سب کو اس طرح کی خوشبو دی ہے جسے جس ہم سب منوق ہوتے ہیں اور ہاں جی اور آپ کے تیراوی کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے مجھے نا تین چار کون کرنے تھے ایک تو کل کے کال مجھے بہت زبردست لگی اللہ کل آپ لوگ کو اور ہمت دے اور ماشاء اللہ مفتی اکمل صاحب بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں اچھا یہ فتوا رضویہ میں پڑھاتا کہ جو 15 رمضان کو جو ایک آواز آئے گی ہاں بالکل ٹھیک ہے آگے بتائیے وہ سمجھ ایک اور یہ کوشچن کہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور کیا نام ہے سر کل آپ کو بتاتے ہیں ایک کالر ایک شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں مفتی صاحب شفقت شیخ بول رہا ہوں فیصل باد سے جی شفقت شیخ صاحب فرمائیے جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں हुँ. کہ کچھ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے موکل قابو کر لیے ہیں یا جن قابو کر لیے ہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب وہ مسز خان کا اگر سوال کا جواب دے دیں جی ایک تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ احتکاب کا وقت کب سے کب تک ہوگا تو جب بیسواں روزہ یہ رکھیں گے نا بیسویں کا دن مکمل ختم ہو تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ جائے اعتکاف پہ, پہ پہنچ جائیں گویا کے میں روزے کی رات انہیں جائے احتکاف پہ گزارنا ضروری ہے تب یہ سنت موقع احتکاف ادا ہوگا ٹھیک اور اس کا اینڈ یا تو انتیس رمضان کو ہوگا اگر تیسویں کا چاند نظر آ گیا تیسری تاریخ کو یعنی اگلے تاریخ کا چاند اور یا اگر نظر نہیں آیا تو پورے تیس دن تک یعنی وہ 30 تاریخ تک دس دن پورے ان کو کرنے ہوں گے دوسروں نے کہا تھا کہ باغ خواتین تراوی کے دوران پاؤں پھیلا کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں پاؤں ملا کر رکھنے چاہئیں یس میں حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ تم مل کر کھڑے ہو کیونکہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان بالکل ایسے گھس جاتا ہے جس بھیڑ کا بچہ ٹانگوں کے درمیان گھس جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بکری یا بھیڑ کے بچے ماں کی ٹانگ کے درمیان سے رو کر کے دودھ پیتے ہیں हुँ. تو اب اس کے لیے لیکن یہ حکم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا ٹانگے چوڑی کر کے رکھیں کہ وہ تب شاید شیطان نہیں گھس گا اور ٹانگے چوڑی کریں گے تو بیچ سے نکل جائے گا وہ تو جی ہاں وہ تو آسانی سے نکلے گا تو یہ خواتین کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سمٹ کر کھڑی ہوں تو کندھے سے کندھے اگر ملائیں گے تو انشاءاللہ وہ ایسے نہیں قدموں کے اندر سے آئے گا وہ مطلب صفوں کے درمیان اگر گیپ ہوگا تو پھر شیتان اندر داخل ہو کے آسانی سے ڈال سکتا ہے کندھے سے کندھے ملائیں کافی ہے ایک ہی کہا تھا کہ جنات کے اندر کیا نظام جسمانی ہوتا ہے ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں گردے پھیپڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی صلاحت تو مجھے ایسے نہیں ملی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے پینے کا تذکرہ فرمایا ہے باقاعدہ <تصفح> اور انشاءاللہ شاء اگر موضوع چلے گا تو اس سے گفتگو بھی کریں گے کہ غذا وغیرہ کیا ہوتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں تو یہ بات ہے کہ اس کا اثر بھی جسم میں پیدا ہوتا ہوگا تو انداز ہضم بھی ہوگا جس سے غذا ہزم ہوتی ہوگی صحیح صحیح اس لیے یہ چیزیں بھی ان میں ہوں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تسین بھائی وعلیکم السلام تسین بھائی پہلے جو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد ہوں اتنے اچھے پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کی بہت شکریہ اور کئی دفعہ میں نے کوشش کی کہ رابطہ کروں لیکن بدقسمتی میری جن میں رابطہ نہیں ہو سکا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی میں کہوں کہ آپ کے پروگرام پہ پر بہت خاص رحمت ہے اور آپ تمام لوگ جو شرکا ہیں ہم. اتنے اچھے نیک لوگ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا الحمدللہ الحمد للہ جب رماشی شروع سلیم بھائی تو میں نے سوچا تھا کہ میں رات کو عبادت کیا کروں گا جا کے ہمم پھر میں نے سوچا میں نے کہا قرآن شریف پڑھوں نماز پڑھوں نفل پڑھوں وہ بہتر ہے یا میں دینی معلومات حاصل کروں وہ بہتر ہے صحیح میں نے کہا نہیں دین کی معلومات علم حاصل کرنا وہ زیادہ بہتر ہے تو اب یہ کہ جو مختلف مذہبی پروگرام آ رہے ہوتے ہیں تو وہ میں دیکھتا رہتا ہوں دو بجے کا انتظار کرتا ہوں کہ کب آپ کا پروگرام آئے اور آپ کا پروگرام شروع ہو صحیح تو چا. کل تک میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک وہ کیفیت نہیں بنی جو رات کو کیفیت بننی چاہیے جاننے کی हुँ. وہ جیفے کالر نے لاہور سے کال کیا آپ کو کل हुँ. آپ یقین کریں کہ اس کی بات سننے کے بعد ہی میری آنکھوں سے جو خطرے ٹپک پڑے वा. اور میں نے کہا میرے رب نے جو میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہو رہا کیتنی بنی وہ میرے رب نے قبول کر لی صحیح اور اس کا سلا سب آپ کو جاتا ہے جس پر میں اللہ کے بارگاہ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں بڑی نوازش آپ کی بڑی نوازش بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سبقفا لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تو شاہمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم میں شہاب الدین بات کر رہا ہوں جی اچھا جی شہاب الدین صاحب فرمائیے میں آپ سے ملنا تھا سلام دعا کرنی تھی اور مفتی احمد آپ کو سلام کرنا تھا بہت شکریہ وعلیکم السلام اور جناب علی یہ ایک گزارش کی آپ سے تھوڑا دن وقفہ وغیرہ نا تھوڑا کمی لیا کریں تو بڑی مہربانی اچھا چلے بہت شکریہ آپ کا اور ناد شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور سرور حسین نقشبندی لاہور سے تشریف لائے اور بہت خوبصورت آواز کے عامل سناخہ ناد سنتے ہیں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے کیا کہہ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام فیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے خوشبو لاتا ہے, ہے, ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دردوں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے میری ناتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے میں فخری دین و دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں میں بقریدی جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ماشاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم آئی جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم بھائی میں زرتاج نواب بات کر رہا ہوں کہتے ہیں آپ جی الحمدللہ آپ سنائیے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے تسلیم بھائی آپ کا پروگرام دیکھ کر کے بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی دل کو خوشی ہوتی ہے بڑی نوازش اور خاص کر کے آپ کا جو نور ودایت پروگرام چل رہا ہے हुँ. تو یتیم کرے وہ دیکھنے کے بعد پورا گھر ہمارے اکٹھا ہو جاتا ہے اور سب لوگ دیکھتے ہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے اس کو دیکھتے ہیں بڑی محبت آپ کی اور اتنا زبردست اس وقت وہ پروگرام ہے کہ میں بتا نہیں سکتا بہت ہی اچھا بڑی محبت آپ کی اور دو دن سے آپ کو جو موضوع چل رہا ہے جنات کے اوپر اور جنوں کے اوپر اور جادو چونے پہ چل رہا ہے हुँ. اس سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا ہے الحمدللہ الحمد للہ اور جس طریقے سے مفتی صاحب ہمارے بتاتے ہیں हुँ. بڑے سیاق و سباق کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جی اور ابھی ایک مفتی صاحب سے میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ مزارات پہ جو خواتین جو یہ جب کہتے تھے انچن آ گئے وہ لڑکڑیاں کھاتی ہوئی جاتی ہیں और تک اور واپس آ جاتی ہیں ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کیسا ہے یہ کیا, کیا, کیا ان کو مطلب ہم لوگ جو دیکھتے ہیں ہمیں تو وہ خواتی نظر آتی ہے ان کو کیا محسوس ہوتا ہوگا اور دوسرے یہ میں سرور صاحب کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا اتنے زبردست انہوں نے ناد پڑھی ہے کہ کافی دنوں بعد مجھے کوئی میٹھی ناد سننے کو ملی ہے اور دل کو بڑی تفریح ملی ہے الحمد اور آپ کی یہ مسکراہٹ جو ہے نا بھائی تفریح صاحب سمجھ لیئے بہت ہی زبردست ہے اور یہ ہماری ساری نیندیں اڑا دیتی ہے بھائی ایسے نہ کہیں بس بہت شکریہ کال کرنے کے کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ اور ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ٹی وی کی آپ آواز بنتے ہیں بالکل بند کر دیجیے جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہا ہوں سے جی تشریف بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر ہاتھ کو سوتے ہوئے نا جسم جکڑا جاتا ہے دباؤ پڑتا ہے اچھا زبان تک کام نہیں ہوتی اس ٹائم میں ہاتھ کو سوتے ہوئے نا اچھا یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنات کا اثر ہے یا کوئی اور چیز ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ اسٹمک کا پروبلم ہے تو یہ میں ان سے مفتی صاحب سے پوچھنا جا رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا سوالوں کے جواب بھی کافی دینے ہیں اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹیلی ویژن پہ کبھی میں آ جاتا ہوں اس پروگرام میں کبھی آپ آ جاتے ہیں اس میں کوئی جنات کا ہاتھ تو نہیں ہے اس میں بھی انشاءاللہ شاء ایک میں نے پوچھا کہ یہ علیہ السلام نے کسی کا دل توڑ دیا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور یہ اس روایت کا بیان کرنا یہ بالکل حرام ہے کیونکہ نبی کسی کا دل جان بوجھ کے نہیں توڑتا کیونکہ دل توڑنا گنا ہوتا ہے اور نبی سے گناہ کا سدور نہیں ہوتا اور جو کچھ اللہ نے اتاب کے طور پہ وہ روایت میں جس سے بیان کیا وہ ایک نبی کی شان ایسی نہیں ہے کہ ان کے لیے اس قسم کے, کے من گھڑت ہے یہ بالکل روایت اس کو بیان کرنا گنا ہے تو عوام کی خدمت میں گزارش ہے کہ کوئی کسی کو بھی کوئی بات بیان کرنے سے پہلے اس بات کی علمی حیثیت اور شرعی حیثیت متعین کر لیں صحیح. ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے انداز سے اور اچھی نیت سے پیش کرنے کوشش کریں لیکن گناہ گار ہو جائیں hmm. دوسرے ایک بھائی پر آ سکتے ہیں اس پہ ان شاء اللہ تفصیلی کلام کریں گے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس پر بھی کلام ہوگا بالوں کے ساری بہن نے کہا کہ بالوں کے ساتھ ایک مخلوق تھی مجھے لپٹی ہوئی محسوس ہوئی اور آپ نے کہا کہ جنات نظر نہیں آتے ہم نے یہی کہا کہ وہ اپنے اصل شکل میں نظر نہیں آتے یہ تو قرآن کی آئس سے ثابت ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے یعنی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے وہ مخلوق اگر آپ کو نظر بھی آئی تو ایک دوسری شکل کے اندر تھی جو آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور یہ کسی عامل کا کہنا کہ چھ مخلوقات آپ کے جسم میں ہیں تو کہاں تک کہ اس میں صداقت ہوگی تو یہ شیطان کو جسم میں سرائیت اس انداز سے نہیں کر جاتا کہ وہاں مسکن و بنا لے اچھا یہ ضرور روایت میں ہے نبی کریم نے شاید فرمایا کہ شیطان تمہارے خون رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے اس سے مراد شیطان کا ایک اثر ہے یعنی جس طریقے سے خون اندر ہوتا ہے شیطانی وساوس کا اثر بھی ہمارے اندر پوشیدہ ہوتا ہے نہ کہ وہ حقیقتاً ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ چھ مخلوقات ہو سکتا ہے کہ جنات ان کے ساتھ ہو کر انہیں تنگ کر رہے ہوں یہ الگ بات ہے لیکن جسم میں داخل ہونا ایسا نہیں ہوگا یہ قیدیاں عمل کرنے والوں کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو یہ عاملین کے کچھ مقلین ہوتے ہیں موکل یا تو یہ فرشتے ہوتے ہیں یا جنات ہوتے ہیں موکل اسے کہیں گے جس کو آپ اپنا کوئی کام سپرد کر رہے ہو سپرد کرنے والے کو معقل کہتے ہیں اور جس کے حوالے کی اس کو معقل کہا جاتا ہے یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی یہ وہاں سے معلومات کر کے دیتے ہیں کیونکہ جنات کا رابطہ بہت تیز ہوتا ہے ہم سے زیادہ تیز ہوتا ہے کہ یہ لمحے بھر کے تو ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں پھر وہاں کے جنات سے رابطہ کرتے ہیں وہ پوری اندر کی رپورٹ دیتے ہیں وہ لا کے یہاں بتاتے ہیں لیکن یاد رکھیں اس رپورٹ میں ایرر بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا کیونکہ جو جنات مسلمان نہیں ہوتے ویسے قابو کر کے ان سے کام لیا جاتا ہے یہ ہوتے تو شرارتی ہے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ان کی بھی کوئی ایئر لائن ہوتی ہوں گی نہیں یہ تو خود ہی ایئر لائن ہے پوری ٹوٹل تو وہ پہ معلومات لا کے دیتے ہیں جھوٹ کی آمیز بھی ہو سکتی ہے لہٰذا یہ کہ جب کوئی ایسا شخص کوئی ایسی اطلاع دے تو وہ ہنڈریڈ پرسینٹ درست اس کو نہیں مانیں گے ہم زنی ہے کیونکہ سو فیصد صحیح اطلاع صرف نبی ہی دے سکتا ہے بشک, بشک. عام شخص دے گا تو اس کو زنی مانا جائے گا قطر ہی نہیں مانیں گے ایک یہ بہن نے کہا کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کسی کتاب میں کہ پندرہ رمضان کو چنگاڑ سنائی دے گی بہت, جیان میسج جیان جیان بہت زیادہ آیا یہاں یہ حدیث ضرور موجود ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس سال کثرت سے زلزلے ہوں گے اور اولے پڑیں گے اور ہمارا یہ پورا سال زلزلوں اور اولوں سے خالی ہے تو اس کی شرح یہی ہے کہ یہ قرب قیامت کے وقت معاملہ ہوگا کثرت کے ساتھ زلزلے یعنی اس سال اطلاع ملے گی کہ وہ علاقہ ڈوب گیا وہ دھس گیا فلاں دھس گیا فلا ہو گیا اولے پڑ رہے ہوں گے تب کہیں جا کے نشانی تمام ہوگی ابھی اس کی تشویش کی ضرورت نہیں ہے بہن نے پوچھا کہ ایمان کامل ہو گیا کیسے معلوم ہوگا اس کی بہرحال بہت ساری تفصیل ہو سکتی ہیں وضاحت ہو سکتی ہے لیکن میں خلاصہ نیاز کر دیتا ہوں کہ جب ہمارا ہر قول ہمارا ہر عمل ہمارا ہر فیل اور ہماری سوچ شریعت کے بالکل تابع ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلب, قلب میں تمام محبتوں پر غالب آ جائے صحیح صحیح تو یہ کامل ایمان کی علامت صحیح ہوتی, صحیح ہوتی صحیح ہے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم Hello. السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی جی بات کر رہا ہوں کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم بھائی میں فتح پور لہیا سے بات کر رہا ہوں اچھا تو بڑی خوشی ہوئی آج تین سال بعد آپ کی کار تو مل گئی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی محترم میں سفر میں تھا کل تو میں نے تجدید نکاح کے متعلق مفتی صاحب سے سنا تو میں میرا سوال یہ ہے کہ تجدید نکاح کن صورتوں میں ہوتا ہے یہ آپ کے آج کے وہ جناب کے مطلق بات کر رہے ہیں تو یہ کل کا سوال تھا تو میرے ذہن میں یہ کل سے سوال تھا تجدید کا کن صورتوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کرنے کی میں تمام اے آر وائی کی ٹیم اور کیو ٹی وی کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں بہت شکریہ بڑی نوازش ہمیں بھی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے بات ہوئی اور آپ کی کال شامل ہوئی مفتی صاحب سردی گرمی کا احساس بھی انہیں ہوتا ہے میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم تو مٹی اور مٹی سے بنائے گئے تو سردی بھی گرمی بھی اثر کرتی ہے آگ پر گرمی مزید کیا اثر کرے گی جی ہاں مفتی صاحب نے ابتدان ذکر کیا تھا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بھی مٹی سے بنائے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے مٹی جھڑتی رہتی ہے لیکن اصل جانب, جانب منصوب ہے ہی ایسے ہی وہ شیطان جو ہے جنات وہ آگ کی طرف منسوب ہیں پرانے میں بالکل ذکر ہے ان کا آگ کا دوسری بات یہ کہ ہم ان آیتوں کو کہ آگ سے بنائے گئے ان کے ظاہر پہ بھی رکھتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ قادر ہے کہ وہ آگ میں ایسی رسوت پیدا کر دیں صحیح لیکن نبی کریم علیہ السلام کی روایت جو میں بخاری یہ بات جاری رکھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں بھی خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں تو یہ بخاری کی یہ جو روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے دوران نماز ایک دن کو پکڑا تھا हुँ. پھر آپ کو یاد آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تو آپ نے چھوڑ دیا ورنہ اس کو باندھ دیتے हुँ. تو پکڑنے میں ایک تو یہ تھا کہ آپ نے جب اس کے گلے سے پکڑا تھا تو اس کے لعاب کی ٹھنڈک محسوس کی تھی یہ آپ نے حضرت عائشہ سے ذکر کی تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے جس آگ جل رہی ہو جنات کا وجود اس طرح نہیں ہے تو ان کو ان چیزوں کا احساس بالکل ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کو چونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے تو ان کو عذاب دیا جائے گا وہ بھی آگ کا عذاب ہوگا تو یہ اگر بالکل جس طرح ہم سمجھے کہ آگ سے ہی بنے ہوئے ہیں تو پھر آگ کا عذاب ان کے لیے کوئی مانا نہ رکھتا صحیح اچھا مفتی صاحب ان میں نسل بھی ہوتی ہے آگے شادیاں بھی ہوتی ہیں شادی ہوتی ہے تو